ایمان بالیوم الاخر کا مطلب یہ ہے کہ ہم لازمی طور پر لا محالہ اس دن کے یعنی آخری دن قیامت کے دن کے آنے کا یقین رکھیں اس پر ایمان لائیں جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وہ بالآخرتی ہوم یو اور پھر اس کے مطابق اپنے امال کو ڈھالیں کیونکہ عمل ایمان کا حصہ ہے تو صرف یہ مان لینا کافی نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہر چیز کا اینڈ ہو جائے گا اور پھر سب کا حساب کتاب ہوگا بلکہ اس دن کی تیاری کرنا بھی ضروری ہے اس کے کچھ حصے ہیں یعنی اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ان سب کو جاننا اور برحق ماننا ضروری ہے سب سے پہلی چیز موت کیونکہ نفس ذاقت الموت اور موت کے بعد جو بھی چیزیں ان سب کو ماننا جن میں سب سے پہلے مرنے کے بعد قبر کا ذکر ہے فتنت القبر اس کا عذاب اور اس کی نعمتیں اس بات پر ایمان رکھنا کہ قبر میں انسان کو عذاب بھی ہوتا ہے اگر وہ غلط کار ہو اور نعمتیں بھی ملتی ہیں اگر وہ اچھا انسان ہو یہ تو انفرادی سطح پر ہر انسان کی قیامت یا اس کی آخرت شروع ہو جاتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس آخری دن کے آنے سے پہلے کی علامات کو ماننا بھی ضروری ہے جن کا ذکر پرانے مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں آیا ہے اشراط قیامت کی نشانیاں جو لازمی طور پر پیش آئیں گی قیامت کے آنے سے پہلے جو قیامت کے آنے سے پہلے واقع ہوگی تو ان آثار اور ان نشانیوں اور ان اشرات کو ماننا بھی ضروری ہے اشرات کا مانا ہے علامات تو ہر شخص یا تو موت کے ذریعے اپنی آخرت میں داخل ہوگا یا پھر قیامت کے آنے پر جو لوگ بچ جائیں گے ان پر قیامت واقع ہوگی لہذا اگلا مرحلہ ہے نف سور کا سور کا پھونکا جانا اس پر ایمان لانا نیکسٹ خروج الخلائق من القبور قبروں سے تمام مخلوق کا باہر نکلنا پھر وقوف قیامت قیامت کے دن تمام انسانوں کا کھڑے ہونا اور اس کے جو بھی احوال ہیں اور جو اس میں ڈرنے کی باتیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہمیں بتائی گئی ہیں یعنی قیامت کے دن کے احوال پر ایمان جو جو کچھ اس دن پیش آنا ہے ان سب کو جاننا اور ماننا پھر حشر کی تفصیلات میزان کا, کا رکھا جانا والوزن يوم اذن الحق. وزن اس دن برحق ہے پھر اسرات پلسرات جس کو کہتے ہیں حوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اپنی امت سے ملاقات کریں گے شفاعت پھر جنت اور اس کی نعمتیں اور ان میں سب سے اعلی ترین نعمت اللہ سبحانہ و کا دیدار اور دوسری طرف آگ یا جہنم اور اس کا عذاب اور اس میں بدترین عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیدار سے محرومی اس محرومی کی جلن انسان کو ہر جلن سے زیادہ ہوگی پتا کہ آگ کی جلن سے بھی کیونکہ بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آگ کو کچھ چوٹ لگتی ہے آپ کو درد ہو رہی ہوتی یا سر میں درد ہو رہی ہوتی تو اس کی بھی درد ہوتی ایسے میں اگر کوئی آپ کو اگنور کر دے اور آپ کو دیکھے ہی نہ اور آپ کا حال نہ پوچھے تو آپ کو اس وقت کیا یاد رہتا ہے سر کا درد یاد رہتا ہے یا وہ اگنور کرنا یس yes. وہ درد تو ایک طرف وہ تو ہے ہی ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور درد شروع ہو جاتا ہے کہ میری بیماری کو کسی نے بیماری سمجھا ہی نہیں اور میری طرف دیکھا ہی نہیں تو اللہ سبحانہ و ایسے لوگوں کی طرف جو اس کے نافرمان ہوں گے دیکھیں گے بھی نہیں ان سے بات بھی نہیں کریں گے اور اپنا آپ بھی ان کو نہیں دکھائیں گے اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے تو ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم باری باری ڈسکس کریں گے تو جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ ایمان بالآخرت سے کیا مراد ہے تو اس میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں اور ان کی فردر پھر ڈیٹیلز ہیں مثلا حشر کا دن ہے تو اس کی تفصیلات ہیں صحف کا ملنا صحف یعنی آمال نامے تو ان کی مزید تفصیلات ہوگی قبر ہے تو اس کی اپنی تفصیلات ہیں ان ہے تو ان تمام مرحلوں کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایمان باللہ کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر پرانے مجید میں آیا ہے ایمان باللہ کے ساتھ ہی وہ ایمان بالآخرت ہے یعنی جہاں ایمان باللہ کا ذکر ہے اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے وہاں اکثر آیات میں آخرت کا ذکر بھی ہے مکی صورتوں میں تو خیر ہے ہی کیونکہ ابتدائی دور میں یہ دو چیزیں زیادہ پختہ کی گئی تھی لیکن مدنی صورتوں میں بھی جہاں احکام دیے گئے ہیں وہاں آخرت کا خوف دلایا گیا ہے مثلاً یو ازوبی من کا نہ یو امین بلّہ آخر یہ بات اس کی نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو پھر اسی طرح صورتبہ میں آتا ہے انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم آخر کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ سب سے میری درخواست ہے کہ پانچ ایسی مزید آیات ڈھونڈ کر لائیے قرآن مجید میں سے کہ جن میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الاخر کا بھی ذکر کیا گیا ہوں ٹھیک ہے خود تلاش کیجئے ایسا نہیں کہ آپ کسی ڈکشنری میں جا کے ڈھونڈیں نہیں آپ بر کے پلٹنے شروع کریں اور اس میں سے خود نکالیں کیونکہ ماشاء اللہ کافی کافی آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا ذکر آیا؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن کے کئی نام ہیں یوم الآخر تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوم القیاما الحقہ الواقع الغاشیا اقتامہ ساخا القاریہ پھر یوم الحسر یوم الطلاق یوم التناد یوم العاظف عذفت العظف تو یہ سارے نام ہیں اس دن کے جس پر ایمان لانا ضروری ہے واضح اب کتاب کھولیے کچھ چیزیں کتاب سے کرنے کے بعد پھر میں مزید بتاؤں گی ایمان بالآخرہ دسواں باب ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ البقرہ سورت البقرا عقیدہ آخرت پر ایمان اسلامی عقائد کا اہم جزو ہے قرآن و حدیث میں اکثر اسے عقیدہ توحید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے یہ عقیدہ آخرت ایک جامع اصطلاح ہے اور اس میں اخروی زندگی اور اس کے متعلق کئی امور شامل ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے. عالم برزخ یا قبر کی زندگی دنیا برزخ اور آخرت یہ تین مختلف عالم ہے برزخ انسانی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے عالم برزخ دراصل قبر ہی کی زندگی ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر کوئی اس منزل کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو بقیہ منزلیں بھی کامیابی سے طے کر لے گا اور اگر کوئی یہاں ناکام رہا تو آگے بھی مسلسل ناکامیاں ہیں اس لیے بدکار فاسق و فاجر جب مجرم اور ملزم قرار دیا جاتا ہے تو اسے قبر ہی میں صبح شام عذاب سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ عذاب اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بار بار یا روزانہ جہنم کی آگ دکھائی جائے اسی کو قرآن مجید اور احادیث نے عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے اور یہ دکھایا جانا اس لیے بڑا اہم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کوئی خراب سا منظر دیکھ لیتے ہیں تو زندگی بھر نہیں بھولتے اس کا آپ کے دل پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے تو بھلے انسان اس اصل جہنم میں نہ بھی پہنچے لیکن اگر اس کو روز یہ بتایا جائے صبح و شام کہ یہ تمہارا ٹھکانا ہے اور جہنم پوری ہولناکیوں کے ساتھ اس کے سامنے ہو تو کوئی عذاب نہ بھی ہو تو صرف یہ دکھایا جانا ہی بہت بڑا عذاب ہے اسی کو قرآن مجید اور احادیث نے عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے علی فرون کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے انا روی اردون علیحا غد وم و سورت المن 46 دوزخ دو کی آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں جبکہ روز قیامت انہی کے لیے یہ حکم بھی ہوگا وَيَوْمَ تَقُومُ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو عذاب قبر کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہاں عذاب قبر برہق ہے بخاری کی روایت ہے یہ یعنی اس پر ایمان لانا ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جب تم میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر میں صبح و شام اس پر اس کی جگہ پیش کی جاتی یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی اور کہا جاتا ہے یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم عذاب قبر کے خوف سے دفن کرنا ہی نہ چھوڑ دو تو میں ضرور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دے دکھانا تو دور کی بات سنا دے ان روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مرنے والا اپنے اپنے اعمال کے مطابق نعمت یا عذاب سے گزرے گا خا وہ مر کر قبر میں جائے یا کسی جانور درندے کی خوراک بن جائے یا جل کر خاک ہو جائے یا پانی میں ڈوب کے غرق ہو جائے اللہ ہر طرح کا عذاب دینے پر قادر ہے خواب میں اگر کوئی الم منظر دیکھ لے تو کیا وہ سخت اذیت محسوس نہیں کرتا مگر دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو سویا ہوا ہے اسے کیا علم کہ یہ خابیدہ شخص کتنی تکلیف سے دوچار ہے اسی طرح قبر میں مردے کو بٹھانا منکر نکیر کا اس سے سوال کرنا پسلیوں کا آپس پسلی میں مل جانا وغیرہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے براء ابن عاذب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت یثبت بت اللہ اللہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی میت سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے اللہ تعالی اس ارشاد سے یہی مراد ہے کہ اللہ ثابت کے ذریعے صاحب ایمان کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے مسلم الجنہ قبر کی کچھ اور تفصیلات معلومات ہے اس کے بارے میں کو بتائے گا؟ یعنی جب آپ قبر کا سوچتی ہیں یا سنتی ہیں یا قبر کو دیکھتی ہیں تو پہلی بات کیا آتی ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے بھی اس میں جانا ہی ہے اور ضرور بھیجے گی ان کے ذہن میں سب سے پہلے قبر کا اندھیرا آتا ہے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آنے والی زندگی کے فیصلے کا دن ہے تنہائی معلوم نہیں یہ صاحب قبر کس حال میں ہے اور میرا کیا ہوگا خوف آتا ہے ایک اور کیا خیال آتا ہے امال نامہ بند اور احتساب شروع سوالوں کے جواب صحیح اسی وقت دے سکتے ہیں اگر ہم نے اس پر عمل کیا ہوگا یعنی اس کی تیاری کی ہوگی جدائی دنیا سے جدائی یعنی ایسی جگہ جہاں بچ کے جا سکتے ہی نہیں بہت پہلے نہیں کر رہا تھا تو وہ قبرستان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا میں نے لے کے قرضہ بھاگ گیا ڈیفالٹر تھا وہاں روز جا کے بیٹھ جاتا کسی نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھتے ہو یہاں کیا کرتے ہو اس نے کہا فلاں شخص میرا قرضہ لے کے بھاگ گیا ہے اور وہ مجھے نہیں مل رہا اور میرا یقین ہے کہ اسے یہاں تو ضرور آنا ہے یہاں سے نہیں بھاگ سکتا تو ایک یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کچھ کر کے کہیں بھی بھاگ جائیں لوگوں سے چھپ جائیں کہیں روپوش ہو جائیں گم ہو جائیں لیکن وہاں سے گم نہیں ہو سکتے وہاں تو جانا ہی جانا ہے لہول یقین موت یقینی حق ہے قبر یقینی حق ہے وہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے. تو اس لیے عقلمند وہی ہے جو اس کی تیاری کر لے اس گھر کو بنا لے اس کو سنوار لے اس کو سجا لے اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دنیا کے گھروں کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں اور روز کیسی کیسی پلاننگ کرتے ہیں اور ان کو بڑا کرنے اور ان کو مزید سجانے اور ان کے اندر مزید دنیا بھر کے پتھر کے ٹکڑے لا کے رکھنے کی کیسی کیسی فکر کرتے ہیں اپنی کمائی کا بہترین حصہ جو ہے وہ صرف خوبصورت ڈیکوریشن پیسوں پہ خرچ کر کے اپنے آس پاس رکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں لیکن اس قبر کے اندر کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے وہاں کتنے ڈیکوریشن پیس ہیں اور وہاں کے ڈیکوریشن پیس کیا ہیں اور وہاں کی خوبصورتی کیا ہے اس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں آپ اپنی کاپی پہ اپنی ڈائری پر ایک لکیر صفحے کے درمیان میں لگا کے اپنے اس گھر اور اس گھر کا موازنہ کر لیں کہ یہاں کیا کیا چیزیں ہیں میرے پاس میرے بیڈ روم میں کیا کچھ ہے قبر بھی تو ایک بیڈ روم ہے نا اٹس اے مینی بیڈ روم پھر اپنے آپ سے پوچھیں اس بیڈ روم میں کتنے دن رہنا ہے اور وہاں کتنے دن رہنا ہے یہاں کیا کیا رکھا ہوا ہے جو جو ہے نا آپ کے بیڈ روم میں اس سارے کی لسٹ بنائے اپنے لیے بنائیں بے شک آپ کسی کو نہ دکھائیں لیکن بنائیں اور قبر کے لیے کیا کیا چاہیے دیکھیں جو بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے نا تو ہر ماں باپ میں نے دیکھا ہے غریب سے غریب بھی کافی پین پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا کسی لکھنے والے کو بلا لیتے ہیں اور اس کو سامان کی لسٹ لکھواتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا یہ برتن لینے ہیں یہ بیڈ روم کا سامان ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے کتنی چیزیں لکھواتے ہیں کتنی لکھتے ہیں اور جو رہ جاتی ہے ساری زندگی اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں پھر جب تھوڑا پرانا ہوتا ہے آؤٹ آف فیشن ہوتا ہے پھر اس کو ریپلیس بھی کر لیتے ہیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی اس کے برعکس کس نے کافی پین پکڑ کر یہ لکھا کہ وہاں کیا کیا چاہیے کون سی چیز نیچے کے لیے چاہیے کون سی دائیں سائڈ کے لیے کون سی بائیں کے لیے کون سی سر کی طرف کون سی پاؤں کی طرف کہاں کیا رکھنا میں نے یہاں تو ٹیلیویژن کی لیٹسٹ اسکرین کے لیے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں جو نئی چیز آتی ہے پچھلی دیکھ ادھر ادھر اور خرید لیتے ہیں تاکہ لیٹسٹ موویز اور ہر چیز کے نظارے خوبصورت سے خوبصورت مائنیو ڈیٹیلز تک میں کر سکیں بہترین کلرز کے ساتھ اور وہاں بھی ایک سکرین نے چلنا ہے جس پہ یا جنت چلے گی یا جہنم چلے گی اس پہ کیا کریں گے وہ کیسی سکرین ہوگی اور اس کے پیچھے کون سا کنٹرول روم ہوگا وہ کون دکھائے گا اور اس کا دکھایا جانا بھی برحک ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں ہم مانتے ہیں مگر کوئی نہیں مانتے ہم کہتے ہم تیاری کریں لیکن کوئی نہیں کر رہے جتنا مال اس دنیا کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کا کتنا حصہ آخرت کی اس کوٹڑی کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں یہاں بجلی نہ ہو تو کس قدر گھبراہٹ اور آلٹرنیٹ طریقے سوچتے ہیں ایک نہ چلے تو دوسرا دوسرا نہ ہو تو تیسرا لیکن وہاں ٹھنڈک کس چیز سے ہوگی ہوا کہاں سے آئے گی اس کے لیے کیا کرنا ہوگا وہ نہیں سوچتے یہاں بجلی نہیں تو کینڈلز وہاں اگر اندھیرا ہو گیا تو کون سی کینڈلس ان ساری چیزوں کو کمپیر کر کے دیکھیں جب آپ اپنے بیڈ روم میں اپنی چیزیں لکھنے لگیں گے تو آپ کو اس کے ہر چیز کے پیرل سوچیں کہ وہاں کیا ہوگا میرے پاس کیونکہ ہمارا اصل امتحان ہمارے گھروں میں ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں میں ہوتے ہیں جب اپنے گھر والوں کے بیچ میں ہوتے ہیں وہاں کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اپنے بستر پر کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں پھر صبح کس وقت اٹھتے ہیں فجر کی نماز کا کیا عالم ہے کہیں وہ تو نہیں کزا ہو جاتی اس بہانے سے کہ گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہیں اور روز رات کو لیٹ کر ضرور سوچا کریں کہ پتہ نہیں اور کتنے دن اس بیڈ پر ہوں اور کس دن ادھر منتقل کر دی جاؤں گی جیسے وارڈز میں شفٹ کر دیتے ہیں نا آپ اب, اب ادھر چلے جائیں اب ادھر لے جائیں کیونکہ وہ ایک یقینی حق ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے اور اس کی تیاری ضروری ہے اصل بات ہے کہ تیاری ضروری ہے ماننے کی سچائی تو تبھی پتا چلے گی جب کچھ تیاری کریں گے اور اگر تیاری نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماننا بھی بس زبانی کلامی ماننا ہے حقیقت میں نہیں مان رہے ہمیں گاڑی چاہیے ہوتی ہے نا روز گاڑی میں بیٹھنا ہوتا ہے تو جب گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور آج کل گرمی ہے دھوپ ہے اور اس میں سمیل آنے لگتی ہے اگر کوئی بھی چیز بیچ میں رہ جائے صفائی نہ ہو اور حالانکہ تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے آدھا گھنٹہ گھنٹہ لیکن اس کے لیے کس قدر کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ اس کو صاف ہونا چاہیے اگر سیٹیں خراب ہوگی تو سیٹیں چینج ہونی چاہیے کمفرٹیبل نہیں رہی اسپرے ہونا چاہیے کتنی کتنی تیاریاں کرتے ہیں لیکن قبر جس میں اس وقت تک رہنا جب تک اللہ تعالیٰ دوبارہ نہ اٹھا دے اس کے لیے کب سوچتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مرحلے دشوار ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا جسم جب ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سمیل کیسی ہوتی کبھی کوئی مرے ہوئے چوہے کی یا مرے ہوئے مردار کی کوئی سمیل دور پار کہیں سڑک سے گزرتے ہوئے گاڑیوں کے اندر بند شیشوں میں بھی آپ کو آ جائے تو کیسی کیفیت ہو جاتی یہ جسموں کا حال ہونے والا ہے ان جسموں کے لیے دنیا میں کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں کتنے فکر فکرمند ہیں اور وہاں کیا حال ہونے والا ہے جبکہ کوئی عزیز ترین پیارا بھی پلٹ کے نہ دیکھے گا ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا اس کے اپنے بچوں نے اس کے ساتھ کیا کیا کس طرح صرف لکڑیوں کے ساتھ دور سے گڑھا کدوا کے حبشیوں سے اس کو دھکیل دیا اس میں کیونکہ وہ نہ حسل نہ کفن نہ کچھ بھی نہیں اور اس کے ساتھیوں کو کلائب کے کنویں میں پھینک دیا گیا السلام علیکم ایک ڈاکیومینٹری میں دیکھ رہی تھی جیو پہ کس طرح سے ہیومن ڈکے ہوتا ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ جو سارا بلڈ ہوتا ہے وہ آپ کے جو ہالو سپیسز ہوتی ہیں وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے آپ کے منہ کے اندر آپ کے پیٹ کے اندر اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ گیسز جمع ہوتی ہیں تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں جو قبر سے آوازیں کہتے ہیں نا آتی ہیں وہ اصل میں یہی ہوتی ہیں جب آپ کے سٹمک کے اندر گیسز پھٹتی ہیں آپ کے لنگس کی گیسز پھٹتی ہیں اور بہت اس طرح سے آپ کی سکن ڈکے ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت ہی وہ بری طرح سے اللہ کی قسم میں نے جتنے مناظر دیکھے قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے پھر یہ کہ ہر ایک کی قبر ایک بار بھینچی جائے گی مسلم احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو ایک مرتبہ بھینچا جاتا ہے اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ ساتھ بنواز ہوتے آبیسلی جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوتا ہے لیکن جیسے مومن ہے تو اس کے اوپر بھی ایک دفعہ قبر تنگ ہوتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوں تو ایک اسٹمپ ہوتی ہے جب تو یا ایک دوسرے کے بیچ میں دب گھٹ جائیں تو کیسی کیفیت ہوتی ہے اس وقت ایسے لگتا ہے دل باہر آنے لگا ہے پھر قبر میں اندھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا یا میری دعا کی وجہ سے روشن کر دے گا بسلام یعنی آپ جو دعائیں کرتے تھے اپنے صحابہ کے لیے اور جنازہ وغیرہ پڑھتے تھے اور اسی لیے بعد میں بھی یہ سنت جاری رہی کہ جو بھی کوئی فوت ہو اس پر جنازہ پڑھا جائے اور پیچھے والے اس کے لیے دعا کریں اب آپ دیکھیے کہ مرنے والے کے لیے عموماً کتنی دعائیں ہوتی اپنے اپنے سپارے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں گٹلیاں پھینک رہے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کے کاروبار ڈسکس ہو رہے ہیں لیکن اس وقت مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی کسی کو بھی فکر نہیں پھر قبر میں عقل کا لوٹایا جانا مسلم احمدی کی روایت ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی یعنی ہم سینسز میں ہوں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح جیسے آج ہم دیکھتے سوتے سمجھتے اور ہر چیز کو محسوس کرتے اسی طرح وہاں بھی عقل لٹائی جائے گی اور اس کا لوٹایا جانا یا دوسرے لفظوں میں روح کا لوٹایا جانا اسی مقصد کے لیے پھر صحابہ کرام جو تھے وہ قبر سے خوف کھاتے تھے حالانکہ ان کے لیے کیا سرٹیفکیٹ جاری ہو چکا تھا ردی اللہ عنہ وردو عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر پہ رکتے تو اتنا روتے کہ ڈاڑی تر ہو جاتی کسی نے ان سے پوچھا جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو تب تو نہیں روتے اور اس سے رو پڑتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں آپ کی دو بیٹیوں کے شوہر ہیں خلیفہ سالس ہیں اور اللہ کی خشیت آپ دیکھیں ہمیں کیوں نہیں نظر آتی ہم کیوں اتنے سنگ دل ہیں کیا ہم ان سے زیادہ نیک بن چکے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر وہاں سے نجات مل گئی تو بعد کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے امر لاس کہتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو نہ آگ ہو یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جنازے پہ یہ دو چیزیں ساتھ لے کے جاتے تھے رونے والی عورتیں جو بین کرتی جاتی تھیں اور آگ بھی لے کے جاتے جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر مٹی ڈال دینا اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ تمہارے قرب سے مجھے انس حاصل ہو اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں یہ دراصل ان کے فکر کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں کتنی فکر تھی حالانکہ باہر والے اندر والے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے لیکن انہیں اتنا یقین تھا کہ حساب بھی ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا تو مومن جو ہے اس کے لیے قبر کی زندگی حساب کتاب کے بعد جب وہ تین سوالوں کے جواب ٹھیک دے دیتا ہے تو پھر اچھی ہو جاتی ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے ریحان جنت نئیم و اما ان کان امن اصح بل من اصحاب المن اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو اعلی درجات والوں میں سے تو اس کے لیے راحت عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا یعنی عام نیک مسلمان صالحین میں سے تو اے دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہونے والے یعنی اصحاب الیمین تجھ پر سلامتی ہو اس کو سلامتی بھیجی جائے گی لیکن آبویسلی جو وی آئی پی ٹریٹمنٹ پہلے درجے والوں کے ساتھ ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہم ہر موقع پہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھی طرح استقبال ہو ہمیں اچھی طرح پوچھا جائے ہمارے ساتھ بہترین معاملہ کیا جائے پچھلے دنوں وی آئی پی کلچر کی بات کر رہے تھے نا تو بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے تو ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں اور بہت مائنڈ بھی کرتے ہیں اگر ہمارا کوئی اس طرح استقبال نہ کرے لیکن ہم میں سے کتنوں کو فکر ہوئی کہ جنت میں استقبال کیسے ہوگا پھر النحل میں آتا ہے 32 سلام علیکم سلام علیکم بما كنتم تعملون <تصفيق> وہ پرہیزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے سرے میں جنت میں داخل ہو جاؤ تو گویا قبر ان کے لیے کیا بن جاتی ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جنت کا ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور آخرت کے سفر پر جانے کے قریب ہوتا ہے یعنی اب اس کے آخری دن ہوتے ہیں آخری وقت ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت ہوتی ہے یعنی خوشبو تاحد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں ہر طرف پھیل جاتے ہیں پھر ملاک الموت اس کے سرحانے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو چنانچہ اس کی روح اس طرح بہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہ جاتا ہے ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں جیسے بچہ ڈلیور ہوتا ہے نا تو فوراً اس کو ڈاکٹر ہاتھ پہ لے لیتے ہیں تو اسی طرح موت کے وقت بھی جان جب پوری نکلتی ہے تو ایسے جیسے ایک بیبی ہو کے باہر آ گیا روح باہر آ جاتی اور اس کو لینے کے لیے ملک الموت آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے فوراً اس سے آگے لے لیتے ہیں بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر لائی ہوئی حنوت مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں مجھے بالکل ہسپتال کا منظر نظر آ رہا ہے جب کبھی شاید آپ کو موقع ملا ہو کسی ڈیلیوری کو دیکھنے کا کہ جیسے جوئی میں بھی باہر آتا ہے تو پٹافٹ اس کو آگے دے دیا جاتا ہے نرسز کو اور پھر اس کے بعد اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور فوراً اس کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اگر اس کے اندر اس کو سانس نہ آ رہا ہو یا جو بھی ہسب ضرورت اس کو نیکسٹ لیول کی مدد دی جا رہی ہوتی تو یہ دنیا میں آمد کا وقت ہوتا ہے اور اسی قسم کا اس کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے جب روح واپس جا رہی ہوتی ہے مومن کی روح جب نکلنے والی ہوتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اس کے برعکس جو منافق یا کافر ہوتا ہے اس کو جو پتہ چلتا ہے کہ بیانک فرشتے اس کی خبر لینے آئے ہیں بیانک شکلوں والے تو پھر اس کی روح بھاگتی ہے نکلنا نہیں چاہتی رزسٹ کرتی ہے اور وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے کیوں کیونکہ اب وہ ظاہر ہے کہ ایک مجرم کی حیثیت سے وہ جا کے کھڑا ہوگا تو کیسے منہ دکھائے جیسے کوئی مجرم رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے تو وہ کیا چاہتا ہے اس کو آگے لے جایا جائے, جائے نہیں وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ریزسٹ کرتا ہے بچنے کی چھپنے کی ادھر ادھر رونے کی یہی کیفیت اس شخص کی ہوتی ہے پھر آسمان والوں کا نیک روح کو مسلسل مرحبا کہنا فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں آسمان کا دروازہ کھلتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے وہ کہتے ہیں مرحبا پاک نفس جو پاک بدن میں تھا پاک نفس پاک بدن میں تزکیا ہو چکا تھا اس کا اور وہ پاکیزہ بدن میں تھا صاف ستھرا کلین داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور خوشبو سے یعنی خوشبو ہے اس کے لیے اور اس مالک سے جو تجھ پر ناراض نہیں ہے برابر اسے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ جل ہے یعنی تک اس کو سب سے بلند جگہ تک پہنچا دیا جاتا ہے ہر آسمان کے فرشتوں کا اگلے آسمان تک روح کو چھوڑنے جانا یعنی اسکارڈ کرتے ہیں اس کو پیچھے سے یعنی صرف چھوڑ نہیں دیتے بلکہ آگے تک پہنچا کے آتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے وہ جواب میں اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے اچھے سے اچھا نام حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہر شخص کی ایک شہرت ہوتی ہے نا ایک نام ہوتا ہے ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ اس کے لیے دروازے کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے اور اس طرح اسے ساتویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے یہ ہم سب کی جرنی ہے یعنی ہم سب نے یہ ٹریولنگ کرنی ہے اگر اس ٹریٹمنٹ کے مستحق ہوئے تو یہ سب کچھ ملے گا ادروائز دوسری چیز بھی ابھی سامنے آئے گی پھر فرشتے دعا دیتے ہیں ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تج آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے یعنی تجھ پر بھی اور جس جسم کو تون نے آباد کیا ہوا تھا یعنی ہم سب کا جو جسم ہے جس میں وہ روح ڈالی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں پھر روحوں سے ملاقات فرشتے نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں یعنی روح جا کر باقی روحوں سے ملاقات کرتی اور وہ اس روح سے خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی یعنی آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہوں اور ایک لمبے عرصے کے بعد اس سے مل رہے ہیں تو وہ نیک روحیں پہلے سے جو وہاں موجود ہوتی جن سے ہم محبت کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اور پھر ان سے جا کر وہ ملتی ہیں وہ نیک روحیں اس سے پوچھتی ہیں نئی آنے والی روح سے کہ فلاں کا کیا ہوا فلاں کا کیا ہوا فلاں نے کیا کیا وہ کس حال میں ہے یعنی پیچھے اپنے رشتہ داروں یا جان پہچان والوں کا حال پوچھتے ہیں فَيَقُولُونَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا پھر وہ ارواح کہتی ہیں تم ابھی ٹہر جاؤ اس کو چھوڑ دو یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا یعنی یوں ہی آپ سمجھیں کہ جیسے ایک سفر کر کے طویل سفر کر کے کوئی آتا ہے تو وہ کچھ پیچھے والوں کی یاد میں ہوتا ہے اور کچھ نئی دنیا اس کے لیے نئی ہوتی ہے تو وہ اس میں اس کو ایک ایڈجسٹمنٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے بہت اچھی طرح ویلکم کرتے ہیں اور بازو کا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب کوئی نیا مہمان آتا ہے یا کوئی خاص مہمان آتا ہے تو ہم آؤٹ اف ایکسائٹمنٹ محبت اس کے گلے لگنے لگتے ہیں اور وہیں کھڑے کھڑے اس سے ڈھیروں سوال شروع کر دیتے ہیں ہوتا نا کبھی آج یعنی اس کو سانس نہیں لینے دیتے کہ ہم سب پوچھنے لگتے ہیں تو یہ انسانی کمزوری ہے یہ انسانی عادت ہے تو وہاں بھی جب سب سوال شروع ہو جائیں گے تو پھر کچھ کہیں گے کبھی چھوڑ دو کیونکہ دنیا سے جدائی کا مرحلہ صرف بعد والوں کے لیے نہیں جانے والے کے لیے بھی ایک مشکل وقت ہوتا ہے کیونکہ سپریشن جو ہوتی ہے وہ ایک عجیب چیز ہے انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا کبھی بھی آپ دیکھیں جب آپ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں مثلا یہاں آپ پڑھتے ہیں جب یہاں سے گھر جانے لگتے ہیں یا گھر سے یہاں آنے لگتے ہیں یا لڑکی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آگے جانے لگتی ہے یا پھر وہ اپنا گھر چھوڑ کے واپس کسی دن آنے لگتی ہے تو جو بھی مرحلے ہوتے ہیں ان سب میں انسان کو ایک وقت لگتا ہے جب جانے والا جاتا ہے تو اس وقت بھی تو گھر کیسا خالی لگتا ہے نا وہ کمرہ جس میں وہ رہتا تھا وہ جگہ جہاں وہ بیٹھتا تھا وہ کام جو وہ کرتا تھا وہ ساری چیزیں اس کو ایک طرح سے یاد کر رہی ہوتی اور جو اس کے عزیز قریب رشتے دار ہوتے ہیں جو اس کے بالکل کلوز سرکل ہوتا ہے وہ بھی اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ جیسے شادی کا ہی مرحلہ ہے نا تو کیا بچی کو نئے گھر جانے کی خوشی نہیں ہوتی کتنی بھی وہ زیورات میں لدی ہوئی ہو کتنا بھی اچھا لباس ہو کتنی بھی محبت کرنے والا شوہر ہو کتنا بھی اچھا ٹھکانہ ہو لیکن وہ پیچھے کی ایک کسک ہوتی ہے نا یہ جاتے وقت آنسو نکل آتے ہیں پھر جب سسرال کے گھر میں جیسے جا کے بیٹھتی ہے وہ گھر تو وہی ہوتا ہے ایک طرح سے جس کو لوگ آخر تک بھی ایکسپٹ نہیں کرتے لیکن وہ جو ایک ٹرانزیشنل فیز ہوتا ہے اس کے اپنے کچھ اثرات ہوتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے سلسلہ کی حدیث ہے ابو ایوب کہتے ہیں جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو پہلے فوت ہونے والے اللہ تعالی کے بندے اس کا استقبال کرتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ خوشخبری دینے والے کو خوشی میں ملتے ہیں جب وہ بندے اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو آرام کرنے دو وہ دنیا کی بے چینی اور پریشانی میں مبتلا تھا کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے مرنے سے پہلے اور ایک لمبی بیماری کاٹ کے فوت ہوتا ہے یا اس پر کچھ حالات تنگ ہوتے ہیں تو وہ ابھی یہ جو ایک فیز سے دوسرے فیز میں آیا نا تو وہ اس کی رعایت کر رہے ہوتے ہیں بل آخر وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا تھا اگر کسی کا کوئی بچہ ہے پیچھے یا ماں باپ ہے یا کوئی بیوی بی ہے یا کوئی اور ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں فلاں بہن کی سنائیں اس کی شادی ہو گئی تھی یہ الفاظ ہیں ہوں فعلت فا الت فلاں جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا وہ بہن تو دنیا سے پہلے مر کے جا چکی وہ تو مجھ سے پہلے آ گئی تھی تو وہ کہتے ہیں لِلَّهِ لِلَّهِ وہ یہاں نہیں پہنچی وہ یہاں نہیں آئی کیونکہ ہر آنے والے کو ان کو پتا ہوتا ہے کون کون آ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں چلا گیا وہ دوسری روحوں کے پاس چلا گیا وہ برا ٹھکانا ہے بری پرورش ہے اللہ تعالی کے ان بندوں پر ان کے نیکا امال پیش کیے جاتے ہیں جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے تو اس کو پورا کر دے اور جب وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے بندے پر رجوع کر پھر روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جاتا ہے قبر کے حساب کتاب کے لئے اب آپ کہتے ہوں گے کہ چند گھنٹے بعد تو دفنا دیا جاتا ہے تو اتنی دیر میں واپس کہاں سے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر میں واپس آ گئے تھے آسمان سے چند گھنٹوں کی بات تھی مسرن احمد کی روایت ہے جب روح کو ساتھ میں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا نام امال ال میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی اب پھر اٹھا کے اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اگلے مرحلے بات آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میت جب چارپائی پہ رکھی جاتی اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں ابھی پہلے تو روح کی بات ہو رہی تھی نا وہ وہاں گئی اور اب جسم کی بات ہو رہی کہ جب اس کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے لوگ اس سے پیٹ موڑ کے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے کیونکہ بائی دا ٹائم روح واپس جسم میں آ چکی ہوتی ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے تو قبر میں دفنائے جانے کے بعد وہ باہر کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے پھر قبر کا وسیع اور روشن ہونا ابرا سے فیل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ کھلی جگہ پر ہے. اور اس کے لیے چودویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی اچھی سی لائٹ اس کو مل جاتی پتہ کل رات آپ نے چاند دیکھا یا نہیں تو اس طرح کی ایک روشنی کر دی جاتی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے اور رات کے وقت اگر آپ چاند کی روشنی میں سبز اپنے باغ میں نکل کے دیکھیں تو کچھ ایسا ہی منظر محسوس کریں پھر قبر میں نیک اعمال کا مومن کی حفاظت کرنا اب کون آ جاتا ہے وہ جو بیڈ روم کی بات کی تھی نا میں نے سجانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرحانے ہوتی نماز اس کے کہاں ہوتی اب امیجن کرتے جائیں نماز اس کے سرحا ہوتی روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے زکوۃ اس کی بائیں طرف ہوتی دیگر نیک کام صدقہ نماز نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں یعنی نفل نمازیں نفل صدقات لوگوں کی خیر خائی امر بل معروف نئی نل اور ان کے ساتھ کسی بھی ان کو کھانا کھلانا کوئی بھی اچھا کام ان کے ساتھ کرنا یہ جتنے بھی اچھے اچھے کام ہیں وہ پاؤں کی طرف ہوتے ہیں فرائض اوپر کی طرف اور وہ پاؤں کی طرف سو اس کے پاس اس کے سرحانے کی طرف سے آیا جاتا ہے یعنی کوئی چیز بلا آنے لگتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے دائیں طرف سے آ جاتا تو روزہ کرتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے بائیں طرف سے آ جاتا ہے تو زکات کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آ جاتا ہے تو نیک اعمال صدقہ اور نماز اور نیکی اور لوگوں سے حسن سلوک کہتے ہیں ہماری طرف سے آنے کا راستہ نہیں تبرانی کی روایت میں ہے آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے بس جب اس کے سرحانے کی جانب آیا جاتا ہے تو اس کی قرآن مجید کی تلاوت دھکیل دیتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت بھی سر کی طرف ہے جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف یعنی سائیڈ سے آیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ کا دھکیل دیتا ہے جب اس کے پاؤں کی جانب سے آیا جاتا ہے تو اس کا مسجد کی طرف جانا اسے دھکیل دیتا ہے یعنی پاؤں سے جو نیک کام کیے ہوتے ہیں چل کر تو اس میں کنٹرڈکشن نہیں اس میں ایڈیشن ہے یعنی وہ چیزیں بھی ہیں اور اس پر مزید یہ نیکیاں بھی ہیں کچھ تو ہوتی ہے نا کہ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے پھر اس کے اوپر اس کا پینٹ اور اس کے خوبصورتی اور ڈیکوریشن تو اسی طرح کچھ چیزیں تو سالڈ نیکیاں ہیں جیسے فرائز ہیں پھر اس کے بعد جو نوافل وغیرہ ہیں وہ اس کو اور ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں پھر مومن کا نماز کی فکر کرنا قبر میں بھی نماز کی فکر کرتا ہے قبر میں دفن کرنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ سٹ ڈاؤن سو وہ بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے جیسے اسکرین کی بات کی نا تو اس کو ایسا منظر دکھایا جاتا ہے جیسے سورج ڈوبنے لگا ہو معلوم نہیں آپ شام کے وقت مغرب سے پہلے جب دعائیں پڑھتے ہیں تو سورج دیکھتے ہیں کہ نہیں باہر نکل کے یا اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں لیکن اس وقت اگر آپ سورج دیکھیں تو یہ سوچا کریں کہ قبر میں بھی اسی طرح سورج دکھایا جائے گا ڈوبنے کے قریب قریب تو اس کو کہا جاتا ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا سوال جواب شروع ہوتے ہیں تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو کیا گواہی دیتے ہو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں کیا ہم دنیا میں یہ کرتے ہیں کہ کام چھوڑ کے کہیں چھوڑ دو مجھے میں پہلے نماز پڑھ لوں بچے تنگ کر رہے ہوں کوئی اور کام ہو ہم تو الٹا کیا کرتے ہیں اچھا یہ کام کر لوں پھر ذرا نماز پڑھیں گے اور اٹھتے اٹھتے بھی ادھر ہاتھ مار ادھر مار وہ بھی کر وہ بھی کر اور آخر وقت کر دیتے ہیں جبکہ مومن اس سے برعکس ہوتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑو مجھے پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے کیا کسی کے لمبے فون پر آپ نے کبھی کہا کہ ذرا میں نماز پڑھ لوں کسی ملاقاتی کو آپ نے معذرت کی کہ میں ذرا نماز پڑھ لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں ہم اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کہتے ہائی یہ مائنڈ کر جائیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پھر یہ چھٹ جائیں گے پھر ہم سے ٹوٹ جائیں گے پھر یہ چلے جائیں گے جنہوں نے جانا ہوتا, ہوتا وہ تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں وہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تم یقیناً ایسا کرو گے پہلے ہمیں اس بارے میں خبر دو جو ہم تم سے سوال کر رہے ہیں تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو فرمایا پس وہ کہتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں اس کو کہا جائے گا تو نے اسی پر زندگی گزار دی کس پر جو رسول اللہ لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور تو اسی پر فوت ہوا اور اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا انشاءاللہ تو کتنا ضروری ہے کہ اس چیز کے ساتھ زندگی گزاریں جو آپ لائے اسی پہ موت آئے اور اسی کے ساتھ اٹھیں یہ پرائرٹی نمبر ون ہونی چاہیے ہماری اور باقی چیزیں بھی ساتھ لے کے چلیں لیکن باقیوں کی خاطر اس کو نہ چھوڑ دیں پھر یہ کہ مومن کو قبر کے سوال و جواب میں مدد دی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے گرز کہتے ہیں لوہے کے ہیمر کو آ کر اسے بٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو اگر وہ مومن ہو تو کہہ دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا پھر اسے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے تھے اس لیے تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے یہ کہہ کر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اب دوسرا منظر دکھایا جاتا ہے پھر وہ اٹھ کر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو فرشتہ اسے سکون سے رہنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کی قبر کو شادہ کر دی جاتی ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے بھی سامنے کھڑا ہوگا اس وقت گھبراہٹ تاریخ ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے یہ اسی آیت کا مانا ہے یوسف بت اللہ الدین آمن بالقول ثابت فی الحیاتی دنیا و لیکن یہ دیکھ لیں کہ سوال کرنے والا ہے کتنا سخت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ٹیچر مہربان ہو اور پیار سے بات کرے سوال آرام سے کرے تو نالائک سے نالائک اسٹوڈینٹ بھی جواب دے پاتا ہے لیکن اگر ٹیچر سخت مزاج ہو تو اچھا والا ذہین طالب علم بھی گھبراہ اسی لیے صحابہ نے پوچھا کہ وہ لوہے کا ہیمر دیکھ کے تو ہم سب کو ڈر لگے گا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ دے گا کیونکہ اگر ہم سو کے بھی اٹھتے ہیں یا پھر ہم بہت گہری نیند ہوں سو ہمیں اچانک سے اٹھا دے تو ہم لوگ بالکل ہوش نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا بات پوچھی جا رہی ہے سوال کر دے یعنی وہ کوئی اور بات کرنا بھی چاہتے کہ نہیں سوال کا جواب دو اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا ایسا ایکسپیرینس ہو کہ رات سوتے وقت کسی کے گھر میں چور داخل ہو گئے بندوقوں کے ساتھ یا کوئی اسلحے کے ساتھ تو ان کی گھبراہٹ کا کیا علم ہوگا اکثر ایسے وہم بھی آ جائے نا کسی کو خیال بھی آ جائے رات کو سوتے وقت کہ کیا پتہ کوئی ایسا نہ داخل ہو جائے تو کیا بنے گا کبھی خیال آیا آپ کو یعنی چور ایک ایسی چیز ہے یا ڈاکو کہ جس سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے تو کسی ایسے منظر کسی ایسے واقع کو اگر آپ دل ملا کے اس کیفیت کو محسوس کریں تو شاید سمجھ میں آئے سزا جب ہم چھوٹے تھے تو ایک دفعہ نا ہتھوڑا گروپ کا ایک بہت مشہور ہو گیا کہ وہ ہتھوڑوں سے نا لوگوں کو مارتے اور باقاعدہ ایسی خبر آتی تھی کہ کوٹ کے ان کے سر وہ دہشت تھی تو مجھے وہ ٹائم جو ہے نا وہ کبھی نہیں بھولا اور مجھے اپنا آپ یاد ہے کہ میں راتوں کو سو نہیں پاتی تھی یعنی مجھے یہ خوف آتا تھا کہ وہ آ جائیں گے دیوار پھلان کے اور اسی طرح سب کے سر کوٹیں گے اور وہ کریں گے اتنی خوفناک وہ چیز بہت تھی خبریں عام ہوتی جی تھی جی یعنی بتا اکثر بتا یہ حادثات ہو رہے تھے شاید ایٹیز کے ارلی ایٹیز کی بات ہے یہ ابھی پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ والے گھر میں ڈاکہ پڑا رات کو دو ڈھائی بجے جو تھے وہ آ اور یہ دیکھیے کہ ابھی جو ہو رہا ہے نا کہ قبر میں کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا اب ہم بالکل ساتھر ہمیں نہیں پتا اور میں بستر پہ لیٹے ہوئے فائرنگ کی آواز سن رہی تھی کہ فائرنگ ہو رہی ہے اور بڑے کلوزلی پتا چل رہا تھا لیکن یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہاں ہو رہی ہے اور اب جو ثابت کردمی والی بات ہے کہ ایسے موقع پر آدمی شکر بات پہ کرتا یہ, یہ کافی افراد دس افراد تھے گھر تو یہ نیچے سے جب یہ اوپر جا رہے تھے کچھ لوگوں کو لے کر تو ایک لڑکی جو بیٹھ تھی اس نے سامنے سے کچھ بھاپ لیا اور دوڑ کے وہ باتھ روم میں گھس گئی اور اس نے لاک کر لیا اتفاق سے جیسے آج کل ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے موبائل ہاتھ میں تھا اور جو باتھ روم جا کے اس نے ون فائیو کو فون کر دیا اب یہ جو ثابت قدمی ہوتی ہے نا کہ اس وقت عقل کہاں سے آئے اتنی کہ ایک دم سے اس کو حالات میں موبائل اٹھانا ہے اور بھاگتے ہوئے وہ کرنا ہے اور یہ بھی اللہ کا کرنا ہوا کہ ان چوروں کو یہ نہیں پتہ چلا کہ ایک لڑکی باتھ روم میں ہے تو وہ نقصان نہیں ہوا جو ہو سکتا تھا تو اللہ نے یہ ثابت قدمی اس وقت دی ہوتی ہے یہ کے سوا کچھ نہیں ہوتی دیکھیے دنیا میں تو پھر بھی انسان کسی کو موبائل پہ مدد کے لیے بلا لیتا ہے ہم سائے ساتھ آ جاتے ہیں لیکن قبرستان سے کون کس کو موبائل کر سکتا ہے ساتھ والی قبر سے بھی اٹھ کے کوئی نہیں آ سکتا جو کچھ اپنے پاس ہوگا بس وہی وہ ہوگا لیکن ہم کتنے دھوکے میں ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی خاطر اپنا دین بیچے چلے جاتے ہیں کبھی بچوں کی خاطر کبھی بہن بھائیوں کی خاطر کبھی دوستوں کی خاطر اپنی اخرت برباد کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کس دین میں وقت گزارا تھا یعنی وہ کہتا ہے اسلام میں پوچھا جاتا ہے وہ کون آدمی تھا جو تمہارے پاس آیا تھا وہ کہتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ وجل کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی پھر اللہ کا مومن کے جواب کی تصدیق کرنا اور جنت کا لباس اور خوشبو کا ملنا مومن جب یہ جواب دے دیتا ہے تو سنن نبی داؤد کی روایت ہے پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی اور جنت کی ہوا ایئر کنڈیشن کی ہوا سے زیادہ اچھی ہوتی اور اس کی خوشبو ہمارے ایئر فریشنر سے زیادہ بہترین ایک فوبیا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کئی چھوٹی جگہ پہ ہوتے ہو تو ایک دم سے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے تو جب گاڑی میں بھی میں کئی دفعہ ہوتی ہوں وہ شروع ہو جاتا ہے منا. تو جب بھی میں قبر کے بارے میں سوچتی ہوں میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ ایک پیرالائز انسان ہے اور وہ کلوسٹرو ہے اور اس کو ایسی جگہ پہ آپ بند کر دیں تو اس کی جو دہشت ہوگی نا وہ قبر سے کوئی نہیں کر سکتا خلیئے. بالکل لیکن اس میں وسط اور اس میں ہوائیں اور خوشبوئیں اور اچھا لباس یہ سب اس کے لیے ہے جس کے جواب درست ہوں گے اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقتاً فوقتاً ڈیتھ کا ایکسپیرئنس کرواتے ہیں خواب کی صورت میں یعنی خواب میں جب ہم کبھی بھیانک خواب دیکھتے ہیں اور پھر شکر ادا کرتے ہیں جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت تو ہماری آنکھ کھلے گی ہم اسی طرح سب کچھ فیل کر رہے ہوں گے جیسے ہم خواب کی صورت میں کرتے ہیں جی. بالکل کیوڑا ساؤٹ مائنس جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ہم چار ہزار فیٹ جو ہے اس کی ڈیتھ میں گئے وہاں امیجن کر اتنی ٹھنڈی ہوا تھی اور گیٹ سے داخل ہوتے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے کئی اے سی لگے ہوئے ہیں اور وہاں ایٹین ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے سردی گرمی میں اور جو ہے اتنا وہ فریش ایئر تھی کہ لگ نہیں رہا تھا کہ ہم اتنی گہرائی میں ہے تو وہاں جب ہم گئے تو تین گھنٹے ہم نے وہاں اسٹے کیا اور کسی کے موبائل پہ کوئی کال نہیں آئی تو پہلا خیال مجھے جو آیا کہ جب اس پہاڑ کی گہرائی میں ہمیں کوئی کال نہیں آئی تو کور میں تو پھر قطن کوئی کال نہیں آئے گی لیکن اگر کور اتنی ٹھنڈی ہو اور وہ سب طرف نمک اور اتنا خوبصورت ماحول ہو تو پھر باہر سے کال کی ضرورت بھی ہوئے یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دکھاتا ہے کہ زمین کے اندر کی فضا کو وہ جیسے چاہے بدل دے یعنی اگر نمک کی یہ کان ایک مستقل ایسی کیفیت میں کہ ایٹین ڈگری تک ہی وہ رہتا ہے ٹمپریچر اور ٹھنڈی ہوائیں اور تو قبر بھی تو زمین کے نیچے ہوتی ہے جس کے لیے اللہ چاہے ویسی ہوائیں وہاں بھی چلا دے یعنی مشکل نہیں ہے ناممکن نہیں ہے یہ سب چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان کو ماننا ضروری ہے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ایسا ہوگا کیونکہ اگر یہ مانا نہ جائے تو عمل بھی نہیں بدلتے اور شیطان کی یہ بہت کوشش رہی ہے لوگوں کے دل میں اس کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے اور شکوک و شاہ ڈال کر اس کو لوگوں پر مبم بنا دے ایمان کو کمزور کر دے لیکن جو بات صحیح حدیث سے پتہ چل رہی ہو اس کو کیسے جھٹلا سکتے پھر نیک آمال کا قبر کی تنہائی کو دور کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہیں خوشخبری مبارک یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتا دیتا ہے وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں اس پر وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب قیامت ابھی قائم تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں یعنی سب سے جامل پھر. پھر صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا بن عامر سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے اور مومن روزے قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہ سلسلہ صحیح ہم سے ہے یعنی صدقہ قبروں کی حرارت کو بجھاتا ہے ایک اور حدیث متن اللہ کے غذب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور یہاں دوسری بات کیا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا لیکن ہم صدقہ کرنے کے لیے بھی انتظار کرتے رہتے ہیں اور ہر دوسری چیز کو یہ سوچ کے پاس رکھ لیتے ہیں کیا پتہ کبھی کام آ جائے کچھ انٹیکس بنائے ہوئے ہیں اور کچھ ہم اپنی یادیں ہیں اس میں ہماری اور کچھ کباڑ خانہ بھر کے ساری یادیں ہمارے مرتے ہی باہر پھینک دی جاتی کوئی ویلیو نہیں اس کی کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے کوئی ضروری تو نہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ڈیکوریشن پیسز کو کوئی ویلیو دے تو اس لیے دنیا کی زائد زینت کو چھوڑ کر اس آخرت کے گھر کو ٹھنڈا کرنے کی فکر کریں پھر جنت کا دروازہ کھولا جانا اور اس کی ٹھنڈی ہوا سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا جنت میں ٹھکانا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے تو اس کے رشک اور خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تین نافرمانی کی ہوتی تو یہ طرح ٹھکانہ ہوتا اور جو اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے اس کی قبر ستر ہاتھ فراہ کر دی جاتی ہے اور اس میں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے اور روشنی کا ذکر بھی آپ نے پڑھا پھر روح کا سب اس پرندوں میں ڈالا جانا یعنی جو شہدہ کی روح ہے خاص طور پر اس کے بعد جسم کو اسی طرح لوٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ وہ اس سے شروع ہوا تھا اور اس کی روح کو اچھی روح میں کر دیا جاتا ہے اور وہ ایک پرندہ ہے جو جنت کے درخت سے کھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں جہاں صبح شام جنت سے ان کے پاس رزق پہنچتا ہے ابھی تو یہ فاصلے بہت بڑے لگتے ہیں جسم یہاں ہے روح وہاں ہے رزق یہاں پہنچ رہا ہے وہاں بھی وہ اڑ رہے ہیں یہ سب کیا ہے ہمیں اس باتیں بکھری بکھری سکیٹر لگتی لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ان سب کا ایسا کنیکشن بنا دے کہ وہ جسم اور روح دونوں ہی اس سے مستفید ہو رہے ہیں پھر صبح شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے یا یعنی جنت کا گھر سامنے نظارہ کرایا جاتا ہے ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں لیکن کینیڈا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی گھر خریدنا ہوتا ہے آپ پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے پاس تو وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ گھروں کے لنک دے دیتے ہیں کہ کس رینج میں آپ کو خریدنا ہے پھر آپ ان کو پورا اس کے اندر 3D کی شکل میں یا مختلف تصویروں کے ساتھ اس کو پورا اندر سے وزٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ سارے مل بیٹھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اچھا ونڈوز ایسی ہیں انٹرس ایسی ہے فلور ایسا ہے چھت ایسا ہے باہر ایسا ہے ادھر ایسا ہے ہر ایک ایک چیز اس میں اس سکرین اس ونڈو کے تھرو سب دیکھی جا رہی ہوتی اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر انسانوں نے دنیا میں اپنے گھروں کے لیے سسٹم کر رکھا ہے کہ اس گھر کو خریدنے سے پہلے آپ اس میں گھوم پھر کے دیکھ لیں کیونکہ سائٹ پہ جانا تو مشکل ہوتا ہے بعض اوقات سبھی ہی مصروف ہیں یہ دور دور فاصلے ہوتے ہیں یا آپ کو ایک سٹی سے دوسری میں موو ہونا ہے اور آپ رینٹ پہ لے رہے ہیں گھر تو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین اس پہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں جانے والے ہیں. تو یہاں بھی آپ دیکھیے مرنے کے بعد قبر میں آخری گھر جو ہے جنت کا گھر اس کی بھی سیر کرائی جاتی ہے یہ ہے تمہارا گھر اسی لیے قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو آتا نا کہ ارفاہ وہ جنت جس کی اللہ نے ان کو پہلے سے پہچان کرا دی ان کو پتا ہے کہ وہ ان کا گھر کون سا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور اگر دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھا دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے اب آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن اس میں جانا ہے لیکن پھر بھی قیامت کے دن کا اٹھنا اور حساب کتاب اور پل سرات پار کرنا یہ اپنی جگہ ہے چاہے پتا بھی ہو کہ آگے جنت ہے یہ بالکل ایسے جیسے آپ اگر کسی دوسرے ملک میں جا کے رہنا چاہتے ہیں اور یہاں سے آپ نے گھر بھر دیکھ لیا سب کچھ کر لیا پیمنٹ بھی ہو گئی آپ کے نام بھی ہو گئے سب ہو گیا لیکن اس ملک تک پہنچنے کے لیے آپ کو جہاز پر بھی بیٹھنا ہے اور اس سے پہلے آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی جانا ہے اور وہاں آپ کی سکریننگ بھی ہونی ہے اور وہاں آپ کا سامان تولا بھی جانا ہے وہاں آپ سے امیگریشن میں کوششن بھی کرنے ہیں کہ آپ جا کہاں رہیں اور پھر جہاں اتریں گے وہاں بھی پوچھا جائے گا کہ کہاں آئے کیوں آئے یہ پروسیس اپنی جگہ چلنا ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے قبر میں اگر جنت جہنم دیکھ لی تو پھر یہی حساب ہو گیا تو پھر یوم الحساب کی کیا ضرورت ہے تو وہ پروسیس ہے ایک جس کے بغیر کوئی بھی آگے نہیں پہنچ سکتا چاہے وہ پہلے سے ہی سب دیکھ لے پھر اپنا ٹھکانہ دے کر مومن اللہ کا شکر کرے گا مسند احمد میں ہے ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا اور پھر وہ اس پر شکر کرتا ہے یعنی جنت کا گھر دیکھ کر جہنت میں بھی یہاں آنا تھا تم نے تو اس سے شکر کرتا ہے کہ اللہ نے اس سے بچا لیا پھر جنت کا کھانا ایک انصاری صحابی سے مروی ہے نسرت احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے میں اس وقت نو عمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے کنارے بیٹھ گئے اور کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور پاؤں کی جانب سے اسے کشادہ کرو اس کے لیے جنت میں بہت سے خوشیں ہیں یعنی شہدا کو تو رسک ملتا ہی تو کچھ لوگ جو مرتے ہیں وہ شہیدوں جیسی موت مرتے ہیں یا ان کو بھی شہادت کی خوشخبری دی جاتی تو سکتا ان کے لیے بھی آتا ہو یہ غیب کی بات ہے نا ہمارا غیب پر ایمان ہے اللہ کے نبی نے بتایا ایسا ہی ہوگا ایک روز میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک گور کن اپنے تجربے بتا رہا تھا جب وہ قبر کھودتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دوسرے بتا رہا تھا کہ کچھ قبریں ہم کھودنے لگتے ہیں اور ہم تھوڑی سی کھودتے ہیں تو وہ جگہ کھلی کھلی ملنے لگتی ہے یعنی ہم پاؤں کی طرف سے کھولتے ہیں تو کھل جاتی ہے یعنی جگہ کھلتی جاتی کھلتی جاتی اور کچھ لوگوں کے لیے ہم کھودتے جاتے کھودتے جاتے کھودتے جاتے قبر کھلی نہیں ہو پاتی آخر منزل تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن مجھے بڑی حیرت کہ یہ کیا بات کر رہا ہے تو اس حدیث کے بعد مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کھدواتے تھے اس وقت بھی انسٹرکشنز دیتے تھے کہ کھلی کھلی کھو دو یعنی صرف مردے کو پھینکنے والی بات نہ ہو پھر قبر میں سکون قطا کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ مومن کی قبر میں ستر ہاتھ کشادگی کر دی جاتی اور قیامت کے دن تک کے لیے اس کی قبر کو خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے یعنی عَلَيْهِ <خَدْرًا> یہ سرسبز ہوتی ہے ہوتی واپس جانے کی تمنا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو میں گھر والوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ اب آرام کرو پیچھے کوئی تمہارا کنکشن نہیں اللہ کہ کوئی خواب میں دیکھ لے کسی کو پھر مومن کو سلا دیا جاتا ہے آرام کروایا جاتا ہے اس کی قبر میں ستر گز لمبائی چڑائی میں فراخی کر دی جاتی ہے پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جاؤ تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں میں انہیں خبر دے آؤں تو دونوں کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگہتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن یہ ترغیب ترغیب کی روایت ہے یعنی پھر وہ قبر میں لیٹ جاتا ہے جیسے سو رہا ہو آرام سے اور وہ سوتے میں جیسے انسان خواب دیکھتا ہے تو وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں جنت دوزخ اور وہ ان نظاروں کو انجوائے کر رہا تھا وہ ایک سکرین اس کو دے دی جاتی ہے کہ گھومتے پھرو اور یعنی آج کی ٹرمز میں سمجھنے کے لیے بات کر دی جاتے ہیں حقیقت اللہ ہی جانتا ہے یہ مت کہیے کہ کوئی اس کو اس طرح انٹرپریٹ نہ کرے کہ وہاں ٹی وی لگا دیا جاتا ہے ہاں؟ یعنی مانا یہ ہے کہ صرف سمجھنے کے لیے کہ جیسے دنیا میں ہم بعض اوقات بیڈ روم میں آرام سے لیٹے ہوتے ہیں ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے اور پھر سوچتے ہیں کہ اچھا کچھ دیکھ لیں اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھ دیکھ کے انجوائے کرے ہوتے تو وہاں بھی جو جنتی ہوگا وہ نظاروں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا اور ویسے وہ آرام کی نیند سو رہا ہوگا اور قیامت کے دن اس کو آرام سے اٹھا دیا جائے گا شہداء کی خصوصی مہمان نوازی ہوگی مسروق سے روایت صحیح مسلم کی ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے رسک دیے جاتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ شہداء کو بھی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ ان کو رسک دیا جاتا ہے اب باقی احادیث کو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی حدیث ہے لیکن یہاں تو قرآن بھی یہ کہتا ہے تو یہ ساری احادیث قرآن کے موافق کی ہی جا رہی تو کیا ہوتا ہے تو وہاں وہ اپنے رب کے پاس رسک دیے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا کہایت کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا ان کی روحیں سرسبس پرندوں کے جوف یعنی پیٹ میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایسی قندیلے ہیں ایسے شنڈلیئر ہیں جو ارض کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں اور وہ روحیں جنت میں گھومتی پھرتی رہتی جہاں چاہیں انہیں قندیلوں میں واپس آ جاتی ان کا رب ان کی طرف متلے ہو کر فرماتا ہے توجہ کر کے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے کچھ چاہیے عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں پھرتے ہیں یعنی ہم جہاں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تین مرتبہ اس طرح فرماتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں ڈال دیں یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں پھر قتل کیے جائیں یعنی اس موت میں اتنی لذت ہے جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن جو شخص مومن نہیں ہوتا اس کی خبر اور زندگی کیسی ہے مرتے وقت اس کو ساتھ ہی موت کے فرشتوں سے ہی سزا ملنے لگتی ہے ام انکان المقدین اب اب مقدبین بھی اور دالین بھی ہیں یہ دونوں بیک وقت بھی ہو سکتے ہیں اور خالی دالین بھی ہو سکتے ہیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا فنز من حمیم و تسلیت الجحیم سورت الواقع 92 سے 94 اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی ہوگی اور وہ دو میں دھکیل دیا جائے گا سورت النحل 28- 29 میں فرمایا اللہ دینا جہن <تصفيق> وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں جو فرشتہ ان کی روح قبض کرتے ہیں یہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ہم کوئی برے کام تو نہیں کر رہے تھے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے دنیا میں بھی یہی ہم تو کوئی غلط نہیں کر رہے ہم تو ٹھیک ہی کر رہے تعویلے دے دے کہ ہم سب اپنے کانشیس یا ضمیر کو سلائے رکھتے ہیں. فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ تم ہمیشہ اس میں رہو گے غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے سورت الانفال 50 میں فرمایا وَلَو ترى کفر حریق کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روح قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پہ ضربے لگاتے تھے اور کہتے تھے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکو کبھی کسی نے دیکھا مار پڑتے مردے کو ہمیں تو نظر نہیں آتی ایک قرآن کہتا ہے کہ جان لیتے وقت بھی ان کو مار پڑ رہی ہوتی ہے پھر کافر کی موت کا منظر مسرد احمد میں آتا ہے جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پہ جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں بوریاں وہ تاحت دینے گاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ان کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس ہیں کہ اے سے خبیسہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل یہ سن کر اس کے جسم میں روح دوڑنے لگتی ہے یعنی ادھر ادھر چھپتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی کباب والی سیخ ہوتی ہے نا اون اگر اس کے اندر ڈال دی جائے تو نکالنا اس کا مشکل ہوتا ہے چپک جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں کے پر کافر اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی اب مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے بس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اب دیکھیے دنیا میں کچھ لوگ اللہ کی بات نہیں سننا چاہتے موت کے وقت اللہ سے ملنا نہیں چاہتے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتے تو آخری انجام کیا ہوگا ہم کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ان سے کیوں کروائے جب انہیں کوئی شوق اور دلچسپی نہیں تھی اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے حسرتوں میں گم ہو جائیں گے پھر مسلسل عذاب کی خبر دینا اگر وہ گناگار آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیس روح جو خبیس جسم سے نکل رہی ہے نکل اخرجی قابل مزمت ہو کر نکل زمین وہ اب شریفاق اور کھالتے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر وہ آخروں میں شکل ہی اور اس قسم کے دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی خبر وہ بھی قبول کر یہ اس کے سامنے جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی دیکھیے ایک تو روح نکلنے کی تکلیف اور رگ رگ سے نکلنے کی درد اور اوپر سے ڈانٹے جیسے بچے کو چوٹ لگے اور ادھر اس کی ماں اور ڈانٹنا شروع کر دے تو وہ دکھ میں دکھ بڑھ جاتا ہے پھر انتہائی بدبودار دار ٹھکانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی روح جب نکلتی ہے ہم مات کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی بدبو اور فرشتوں کے لانت کرنے کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے کہ خبیص زمین کی طرف سے آئی ہے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک جین کی طرف لے چلو ابو حریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگا لی یعنی کافر کی بو کو ظاہر کرنے کے لیے کہ سب نے اس کو یعنی دیکھ کے بھی اس کی شدت کو محسوس کیا یعنی ناقابل برداشت کچھ بسمل ہوتی ہے نا تھوڑی بہت اور کچھ ہوتی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اپنا ناک ڈھانپ لیتے ہیں فرشتے اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے اور اس سے ایسی بدبو آتی ہے نی یعنی روح سے بھی جو کسی بھی مردار کی سب سے زیادہ بو زمین پہ ہو سکتی یعنی زمین پر کسی مردار کی بدترین بو جو ہوتی ہے وہ اس کی روح سے بھی نکل رہی ہوتی ہے پھر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے وہاں کا دروازہ نہیں کھولا جاتا وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے وہ کہتے ہیں کوئی مرحبا نہیں برائی کے ساتھ ارجع تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے قرآن باق میں بھی آتا ہے نا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے پھر آسمان سے پٹھایا جاتا ہے فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہی گروہ کہتا ہے یہ کہ کیسی خبیز روح ہے وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں جو چور ڈاکو مجرم ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کے ساتھ پھر پہچانے بھی جاتے ہیں یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں دروازے کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تلاوت کی لاتم اباب ولاد خلون الجنتیات ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقت کے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا نام عامال سجین میں سے نچلی زمین میں لکھ دو اور گہرائیوں میں پستیوں میں اب یہ نچلی زمین کیا ہے اللہ عالم چنانچہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے پھر یا تلاوت فرمائی و تئی بحر مکان جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا پھینکے ہم دیکھو دیکھا کہ جب ہوا چلتی ہے تو چیزوں کو اڑا کے وہ دور لے جاتی کہ وہ پکڑائی بھی نہیں دیتی پھر اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ قبر کی طرف اس کو نہ لے جایا جائے, جائے وہ مرنے والا اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے بربادی مجھے کہاں لے کے جا رہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو اس کی آواز انسان کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے اگر انسان سن پائے تو بے ہوش ہو جائیں برداشت نہ کر سکے پھر قبر میں سوال و جواب کے وقت خوف کی حالت میں اٹھنا جب فرشتے آتے تو اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ وہ مروب اور خوف زدہ حالت میں بیٹھ جاتا ہے کہا جاتا ہے تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے جو تم میں موجود تھا تو اس پہ کیا گواہی دیتا ہے کہتا ہے وہ کون سا آدمی اس کے نام سے بھی واقف نہیں اس سے کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا لوگوں کو بات کرتے سنتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا یعنی سنی سنائی خبریں بس تھی میرا علم چنانچہ اس کو کہا جاتا ہے تو نے اسی پہ زندگی گزاری اسی پہ فوت ہوا اور اللہ نے چاہا تو اسی پہ اٹھایا جائے گا رہا کافر یا منافق دوسری روایت میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے اس کا جواب یہ ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم لا ادری لا ادری میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا رہا پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ پیروی کی اس کے بعد اسے لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا وہ اتنا طریقے سے چیختا ہے ایسی چیخیں ہوتی کبھی آپ نے تکلیف میں کسی شخص کی چیخیں سنی ہیں جو پین کی وجہ سے چیخ رہا کسی ہاسپٹل میں یا کسی جگہ پر تو وہ بھی سب سے بدترین قسم کی چیخیں چیخرا ہوتا ہے کہ انسان اور جن کے سوائے گرد کی ساری مخلوق سنتی پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو آگ کا لباس پہنا دو پھر جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے قبر تنگ کر دی جاتی سنن نبی داؤد میں آتا ہے کہ پھر کہا جاتا ہے کہ جہنم کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو جہنم کی گرمی اور لو اس کے پاس آتی آج کل آپ دیکھیں کہ اگر آپ ٹھنڈے کمرے سے باہر نکلے تو لٹرلی ایسے منہ پہ تھپیڑے پڑ رہے ہوتے ہیں نا گرمی کے گھر سے نکلے باہر تو تو وہاں وہ گرمی کیا گرمی ہوگی کبھی ابلتی ہنڈیا کا سیک آپ کو یاد ہو تو اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی پھر اس کے اعمال انتہائی کبھی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں ایک آدمی گندے کپڑے پہن کے پاس آتا ہے جس سے بو آ رہی ہوتی ہے اور اس سے کہتا ہے تجھے خوشخبری مبارک یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تیرے چہرے سے ہی شر کی خبر معلوم ہوتی وہ جواب دیتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت نہ قائم کرنا کوئی بھی گندے عمل چاہے چوری ہو چاہے زنا ہو چاہے حرام حرکتیں ہوں کوئی بھی غلط کام تو جس قسم کے بھی وہ غلط کام ہوں گے وہ سارے اس کی شکل میں پیبس کر دیے جائیں گے اور وہ عمل اس کے ساتھ رہے گا پھر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے پاس ایک لوہے کا گرز ہوتا ہے جو اگر پہاڑ پہ دے مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے وہ اس کو مارتا ہے اس کی مار کی آواز سے مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز سن رہی ہوتی سوائے و انس کے اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے پھر دوبارہ رو ڈالی جاتی پھر مارا جاتا ہے پھر مٹی ہوتا ہے پھر اسی طرح پھر اسی طرح پھر, پھر معیشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت فن لہو معیشت کا نہ شروع ہوئی یومل کس بارے میں نازل ہوئی ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے تنگ زندگی کیا ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا اور ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس پر ننانوے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے وہ ستر سانپ اجدہے ہوتے ہیں ہر اجدہ کے سات سر ہوتے ہیں اور وہ اسے قیامت تک ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں پھر قبر میں کسی عمل کا موجود نہ ہونا اور کافر کے پاس جب اس کے سرحانے سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی عمل موجود نہیں ہوتا کوئی حفاظت کرنے والا گارڈ نہیں ہوتا پھر اس کی دائیں جانب سے آیا جاتا ہے وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی پھر بائیں جانب سے آیا جاتا ہے تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا پھر حسرت کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم احمد کی روایت ہے ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہوتا تو میں بھی یہاں ہوتا اور وہ اس کے لیے باعث حسرت بن جاتا ہے اور زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ مل سکتا تھا اور چانس ہو گیا بعض ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کر ہم کو بزنس بھیل اچھی سی ہونے والی ہو تو پھر بعض لوگوں کو تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا لاس ہو گیا چانس مس ہو گیا کوئی گاڑی چوٹ جائے جہاز چٹ جائے کیا کیفیت ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھکانا دکھایا جاتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سرپراز کیا ہوتا اور وہ اس کے لیے باعث حسرت بن جاتا ہے قبر میں نیند کی کیفیت اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ منہوش کی نیند سو جا ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے ابو حرارا سے پوچھا کہ یہ منہوش سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا منہوش سے مراد وہ آدمی ہے جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں تو اس کی نیند کیا نیند ہوگی پھر اس پہ قبر تنگ کر دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ قبروں سے عذاب کی آوازیں بھی سنی تھی اور صحابہ کو بتایا بھی تھا یہ جو کچھ میں نے سنایا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو نمبر ایک درست کریں اس کو یقینی سے چیز سمجھیں اور پھر اس کے لیے تیاری بھی کریں اور ان معلومات کو اپنے بچوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس یقینی جگہ کے لیے تیاری کریں کیونکہ یہ ایسی جگہ جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہاں نہیں جانا کہیں بھی جانے میں پروگرام تبدیل ہو سکتا ہے وہاں کا پروگرام تو یقینی سیٹ کنفرمڈ ہے جگہ بھی لکھی ہوئی کہ کہاں جانا آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی عذاب قبر سنا تھا ابو ایوب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے کچھ آواز سنی آپ نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے انس نے بیان کیا ایک اور روایتیں صحیح بخاری کی انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا اس نے صورت البقرہ اور آل عمران پڑھ لی تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا لکھنے والا پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا کہنے لگا محمد کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا اور کچھ بھی معلوم نہیں مجھے پھر اللہ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو گئی اس کے آدمیوں نے اسے دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے نکل کر زمین کے اوپر پڑی عیسائیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا اس لیے انہوں نے اس کی خبر کھو دی اور لاش کو باہر پھینک دیا چنانچہ انہوں نے دوسری خبر کھو دی جو بہت زیادہ گہری تھی لیکن جب صبح ہوئی تو لاش پھر باہر تھی اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ آپ کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑا اس لیے اس کی قبر کھود کر انہوں نے لاش باہر پھینک دی تو انہوں نے پھر ایک بار قبر کھودی اور جتنی گہرائی ان کے بس میں تھی اتنا گہرا کھود کے اسے اندر ڈالا لیکن صبح ہوئی تو لاش پھر باہر تھی اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں اور پھر انہوں نے اسے یوں ہی زمین پہ چھوڑ دیا کے کتے بلیاں کھا جاتے ہیں جو بھی کوئی تو یہ دنیا میں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے منظر دکھا دیتے ہیں کہ جس سے انسان کے یقین میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے کہ قبر بھی ایک بہت اہم مرحلہ ہے پھر ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑی بات میں نہیں ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا چغل خوری کیا ہوتی ہے کہ ایک جگہ کی خبریں دوسری جگہ پہنچانا اور لوگوں کو لڑانا مخبریاں کر کے ادھر کی باتیں سن ادھر کی سن اور پھر آگے دوسروں تک اس کو پہنچا کے کام خراب کرنا اور دوسرا نجاست کا فکر نہیں کرتا تھا یعنی پیشاب کی چھینٹے اگر ظاہر جسم پہ پڑے کپڑوں پہ نہ وزو نہ نماز کیا حاصل یہ بھی صحیح بخاری کی روایت تھی یاد رکھی اب کئی لوگ کہتے ہیں نا قبر میں کہاں سے عذاب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں اور صحیح ترین روایت ہے شک کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا اور یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے اسے قبر میں سو کوڑے لگائے جائیں وہ تخفیف کا سوال کرتا اور دعا کرتا تک کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا جب یہ کوڑا اسے لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی جب اس سزا کا اثر زائل ہوا اور اسے افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ کس بینار پہ مجھے کوڑے مار رہے انہوں نے کہا تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی یعنی بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص کسی مصیبت میں ہوتا ہے کوئی مشکل میں ہوتا ہے تم ہم کہ کوئی اور دیکھ لے ہم اس اس کی ضرورت پوری کر سکتے عذاب قبر سے کچھ لوگ محفوظ بھی رہیں گے اور ان میں سے نمبر ایک شہید ہیں شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے لیے چھ خصلتیں نمبر ایک اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے معاف کر دیا جاتا ہے نمبر دو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے نمبر تین اسے ایمان کا ہوا پہنایا جاتا ہے نمبر چار اسے ہور سے نکاح کیا جاتا ہے نمبر پانچ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے نمبر 6 اسے فضا اکبر بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاخوت دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا پھر صورت الملک پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت تبارک قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے. اگر زبانی یاد کر لیں تو زیادہ ہی اچھا ہے پڑھتے پڑھتے اگر سو بھی جائیں تو کوئی نہیں اللہ تعالی قبول کرے گا پھر پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا جو شخص پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا ان شہادت کی موت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے اللہ اس کا اجر جاری رکھتا ہے یہاں تک کہ دوبارہ جی اٹھے اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا کتنی بڑی جزا ہے پھر اسی طرح جو مسلمان جمعہ کے دن یا رات میں فوت ہو جائے اللہ اسے قبر کی آزمائش سے بچا لیتا ہے لیکن ہم میں سے کس کو پتا کہ کب موت آنی بہرحال انسان دعا تو کر سکتا ہے اچھے خاتمے کی میں یہ سوچ رہی تھی کہ قرآن میں اللہ تعالی نے جو بار بار اللہ پر ایمان کے بعد سوٹے آخرت کی بات کیوں کی ہے مجھے اس سے یہ ریزن سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ ہے اور پھر وہ آخرت کا وہ ٹھکانہ ہے اور اس کے درمیان میں جتنی بھی اور چیزیں آتی ہیں وہ ایک طرف تو ہمارے لیے ایک ذریعہ ہیں کیونکہ زہر ہم انہی سے ہی وہ ٹھکانہ کمائیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ بجائے یہ کہ ہمیں وہ اچھے ٹھکانے تک پہنچائے ہم ان میں ڈسٹریکٹ ہو کے اپنے اصل کو بھول جاتے ہیں تو بہت زیادہ جو مجھے فیل ہو رہا ہے وہ آج کے لیسن کا یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم باقی سارے حقوق ادا کرتے ہوئے کہیں اپنے جو ہمارے سب سے بڑے جو فرائض ہیں اللہ کے لیے جو ہیں وہ ہی نا ہم پیچھے کر دیں اور اگر ہم نے مطلب حقوق و کے ہی بعض اوقات اس دھوکے میں ہم آ جاتے حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہم پہ فرض کیے گئے نا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ حقوق وباد کوئی لوگوں نے نہیں ہم پہ فرض کیے یہ اللہ نے فرض کیے اور اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز ہمارے رستے میں آ رہی ہے تو میرے لیے سوچنا چاہیے کئی دفعہ میں حالانکہ یہ جملہ پہلے ریپیٹ کر چکی ہوں لیکن مجھے ایسا ابھی لگ رہا ہے میں بھول گئی تھی کہ کیا یہ چیز قبر میں میرے ساتھ آئے گی ان سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ آپ آئیں گے میرے ساتھ میری قبر میں اگر نہیں تو لیٹ می پریپیئر فار مائی قبر then, پھر دوسرے ایکسٹریم پہ ہم نکل جاتے ہیں تو لوگ وظیفے کر رہے ہوتے ہیں پاس بچہ رو رہا اس کو اٹھاتے نہیں کہ ہمارا تو وظیفہ خراب ہو جائے گا تو اتنے لاکھ دفعہ یہ والی اور وہ چیز So we have to strike the right balance between the two things. This is the best way of the Prophet Muhammad SAW. The better way of the Prophet SAW is the way of the Prophet SAW. They have been blessed their lives. They have fought the fight in God. They have also worked on the rest of their lives. So you have to keep balance in all these things. And as much as you can organize yourself, as much as you can plan on different یعنی ہر روز ایک شعور انسان کی طرح آنکھیں کھول کے جی حالات کے دھارے پہ خود کو بے بس چھوڑ نہ دیں کہ جیسے لوگ آپ سے چاہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے اب زندگی گزارنی ہے وقت پورا کرنا ہے بس یہ وقت کاٹ کے چلے جانا ہے ہم اتنی سٹرگل نہیں کر سکتے اصل میں تو دیکھا ہی جائے گا وہ انسا یا حسورا کہ کتنی کوشش میں لگے رہتا ہوں تو ہم سب کو سنجیدگی کی ضرورت ہے اپنی زندگی اور اس وقت کی قدر کی ضرورت ہے جب تک ہم لغویات سے نکلیں گے نہیں ولدی نما تو میں میں پہنچنے کے بس خوابی خواب ہیں <مَتْلِغَد> ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کل کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دکھایا اور نبی بارس نے اس کے ارد گرد ہمارے لیے فلاور بیڈ بنا دیے بالکل اور انہوں نے اپنے فٹ پرنٹ اس کے اوپر لکھ دیے کہ آپ اس راستے پہ جی گے جائے. تو صحیح راستے پہ پہنچ بالکل یعنی ہمیں کیا مشکل ہے کہ ہم مثلا حدیث کورس کا انتظار تم کریں گے کریں گے ہمیں کیا مشکل ہے کہ ہم ہر روز اپنی روٹین میں شامل کر لیں ایٹ دو حدیثوں کا مطالعہ اپنی آنکھوں سے ضرور کرنا ٹھیک ہے ابھی تو آپ سارے سن لیتے ہیں آپ کو جمع کی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن خود پڑھنا بھی ضروری اور ایک چھوٹی سی چیز پڑھ کے اس پہ غور و فکر کر کے اپنے آپ کو ساتھ ساتھ جائزہ لے لیں کیوں ہم بھولنے والی مخلوق ہیں پھر بھول جاتے ہیں پھر ریمبر ضروری لیکن جب تک اپنی زندگی کے کچھ آپ اصول ضابطے کچھ طریقے کچھ اپنے ساتھ کمٹمنٹس نہیں کریں گے اور ان کو نبھائیں گے نہیں تو بات نہیں بنے گی جو آخری سرف حدیثہ میں سنی تھی اتنا مجھے ایک چیز اسٹرائک آؤٹ کری تھی کہ بہت ہیوملیٹنگ قسم کا عذاب ہے کہ بہت زیادہ امپیئرس ہوں کہ جو ایون شاید, شاید باہر سے دیکھ رہے ان کے بھی امپیرس ہو تو زیادہ جو چیزیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں وہ ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں کرتے امپیئر ہم پردہ نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں دوسرے لوگ کیا کہیں گے ہم نماز کے الگ نہیں ہو سکتے امپیرس ہیں کتنا زیادہ اور کتنا گریٹر ایکسٹینٹ پہ وہ امپیئرس ہوں گے استخر و اطوب و علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ